باب الخوف اذا اشتد القوف جعل بابو فلادل جالنا الى پ العدو علا و چھ بهذه خلف فع وسجدتين فاذا رفع کام سج د فعیار اہو هذه سج الى وجه العدو وجاءت تلك پ فَيُصَلِّ بِهِمُ فلی بہم المام آج مولانا ہم سلاۃ الخوف کے بارے میں پڑھیں گے بھائی سلاۃ الخوف سلات الخوف ایسے موقع پر یاد رکھیے پڑھی جاتی ہے جب دشمن قریب ہے مولانا دشمن یا کوئی درندہ وغیرہ خوفناک چیز قریب ہے اور بڑا سخت خوف ہے اس کے حملے کا تو ایسے وقت میں اب یہ نہیں کیا جا سکتا کہ سارے کیا کر لیں سارے جماعت شروع کروا والا نا تو اب دشمن کی طرف تو بالکل توجہ ہی نہ رہی اتنا خوف ہے تو اس صورت میں پھر کیا کیا جائے گا فلاط الخوف پڑی جا سکتی ہے ہمارا نام کیا, کیا جا سکتا ہے اس صورت میں فلاط الخوف بھائے. سمجھ میں آئے اول تو یہ ہے کہ جیسے موقع ملتا ہے وقت کے اندر اندر اس وقت اطمینان سے نماز پڑھ لی جائے اگر اتنا وقت ملتا ہی نہیں ہے اتنا وقت نہیں ملتا تو اس صورت کے اندر فلاط الخوف پڑھی جائے گی اگر فلاط الخوف آگے طریقہ آ جائے گا اگر فلاط الخوف کے بھی یہ جماعت کے ساتھ ممکن نہیں ہے تو پھر کہتے ہیں ہر ایک اپنی اپنی نماز پڑھ لے اگر اتنا خوف ہے کہ سواری سے بھی نہیں اتر سکتے مولانا دشمن سامنے بالکل موجود ہے بار بار حملے وغیرہ کی کوشش کر رہا ہے تو پھر اس صورت میں کہتے ہیں سواری کے اوپر ہی نماز جائز ہو جائے گی ہر ایک کیا کر لے اپنی سواری پر ہی نماز پڑھ لے اور دشمن سامنے اب قبلے کی طرف رخ بھی نہیں کر سکتا تو اس صورت کے اندر جس طرف وہ رخ کر رخ ہے اسی طرف کیا کر لے نماز پڑھ لے سواری پر اشارے کے ساتھ سمجھ میں ہے تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کسی حالت میں معاف نہیں ہے بھائی ہاں اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے سمجھ میں آیا سواری پر بھی نماز نہیں اطمینان سے پڑھ سکتا مولانا سواری پر جس طرف رخ ہو اس طرف بھی نہیں پڑھ سکتا کیونکہ پھر بیچ میں دشمن آ جاتا ہے اسے مقابلہ کرنا پڑتا ہے اور نماز کے اشارے سے نماز کیوں نہ پڑھ رہا ہو درمیان میں مقابلہ کرے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی تو پھر اس صورت میں کیا کر دیں نماز کو ہی مؤخر کر دیں تو اولن تو کوشش یہ کی جائے جس وقت وقت کے اندر موقع مناسب ہو کیا کر لیا جائے جطمین سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں اگر یہ بھی ممکن نہیں تو پھر سلاۃ الخوف بھی پڑھ سکتے ہیں طریقہ آگے آ جائے گا اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر سارے اپنی علیحدہ علیحدہ نماز پڑھ لیں سواری سے اتر کر اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر سواری پر ہی کیا کر لیں نماز پڑھ لیں اشارے سے قبلہ رخ ہو کر اگر قبلہ رخ ہونا بھی ممکن نہیں ہے تو پھر جس طرف رخ ہے اسی طرف کیا کر لیں روسی رخ پر نماز پڑھ لیں بھائی لیکن یہ یاد رکھنا اس دوران لڑائی نہیں اگر اس دوران لڑائی کی دشمن نے حملہ کیے ان سے لڑ پڑے تو بس نماز کیا ہو جائے گی ٹوٹ جائے گی پھر نئے سرے سے پڑے اس باب سولاۃ الخوف یہ باب ہے سولاۃ الخوف کے بارے میں وہ نماز جو خوف کے وقت پڑی جاتی ہے بھائی از تل خوف جب خوف شدید ہو جائے جب خوف کیا ہو شدید یعنی دشمن یا درندہ سامنے موجود ہے جال المام انا تو بنا دے امام لوگوں کے دو گروہ بھائی پا افت علاوج ایک گروہ کس کی طرف ہو دشمن کی جہد دشمن کی طرف ہو مولانا بھائی وہ خیال رکھے دشمن حملہ نہ کرے وہ پا اور ایک گروہ امام کے پیچھے ہو فیو فلی بحاد پا افت آتا ہوں نماز پڑھائے اس گروہ کو امام راتا سجدین ایک رکات بھائی اور دو سجدے یعنی ایک رکات پوری پڑا دے فار سجدانی پس جب امام سر اٹھائے دوسرے سجدے سے مت العدو تو چلا جائے یہ گروہ دشمن کی طرف بھائی امام صاحب نے نماز شروع کروائی ایک گروہ دشمن کی طرف رخ کر کے کھڑا ہے مقابلے کے لیے ایک گروہ آیا امام کے پیچھے اب نماز شروع کی بھائی نماز شروع کی ایک رکت جب پڑھ لی تو یہ گروہ کیا کرے امام نے جیسے دوسرے سرجے سے سر اٹھایا کھڑا ہوا یہ گروہ کیا کرے بھائی بھائی یہ اب چلا جائے دشمن کی طرف اور وہ دوسرا گروہ آج ہے یہ جو گئے ہیں یہ اب بھی حالت نماز میں ہیں مولانا لہذا اس دوران لڑائی کی تو ان کی نماز کیا ہوگی ٹوٹ جائے گی اور پیدل جائیں گے یہ بھی راز یاد رکھیں جب جائیں گے دشمن کی طرف تو یہ پیدل سوار ہو کر سواری کی اجازت نہیں ورنہ تو یہ جو باقی تھا یہ بھی عمل کثیر ہے لیکن چونکہ خوف زیادہ ہے اس لیے اتنے کی گنجائش ہے عذر کی وجہ سے لیکن سواری پر سوار ہونے کے اس میں بھی گنجائش ہے. نہیں بھائی وہ پیدل جائیں بھئی. تو یہ گروہ ادھر دشمن کی طرف چلا گیا اور پھر وہاں جو لوگ تھے اب وہ آ جائیں امام کے پیچھے امام ادھر ان کا انتظار کریں جب یہ آ جائیں امام کے پیچھے آ کر نیت باندھ لیں امام اب بقیہ نماز ان کو ایک رکعت ان کو پڑھا دے گا اب ایک رکعت پڑھانے کے بعد پھر امام نماز پوری ہوئی مثلا فجر کی تھی یا امام اور یہ لوگ کیا تھے مسافر تھے بھائی اب امام سلام پھیر دے گا اور یہ لوگ سلام نہیں پھیریں گے سلام نہیں پھیریں گے اب یہ لوگ چلے جائیں گے ان کی تو ابھی ایک رکعت ہوئی ہے یہ چلے جائیں گے اور وہ لوگ پھر آ جائیں گے بھائی میں آیا تو دیکھو باری باری پہرا بدل رہا ہے اب یہ چلے گئے اور وہ آ گئے انہوں نے آ کر کیا کیا وہ اب اپنے بقیہ ایک رکاس پڑھ لیں گے امام سلام کھیر چکے ہے مولانا یہ اپنی نماز کیا کر لیں گے پوری کر لیں گے لیکن یاد رکھو یہ قیرات نہیں کریں گے باقی چیزیں تو کریں گے لیکن قیرات قیرات نہیں کریں گے کیوں نہیں کریں گے اس لیے کہ یہ لاحق ہیں لاخا کیا ہیں؟ آمد. لاحق وہ نمازی جو امام کے ساتھ پہلی رقب سے شریک ہو جائے لیکن کسی وجہ سے نماز پوری نہیں کر سکا تو یہ بھی شروع سے شریک ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے شروع سے شریک ہوئے تھے پہلی رقب سے شریک تھے لیکن کسی عذر کی وجہ سے یہ اپنی نماز پوری اور اسی نماز کو یہ پورا کرنا چاہ رہے ہیں بھائی الگ نماز پڑھی پھر تو ٹھیک ہے فرق کریں گے لیکن کیا کرنا چاہتے ہیں اسی نماز کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اب بھی گویا یوں سمجھا جائے گا یہ کس کے پیچھے ہیں امام کے پیچھے ہو جب امام کے پیچھے ہو تو انسان کیا کرتا ہے خیرات کرتا ہے یا نہیں کرتا اس وقت خیرات نہیں کی جائے گی مولانا تو لہذا یہ لوگ بھی آ کر خیرات نہیں کریں گے باقی سارا کچھ کر کے تشہد وغیرہ پڑھ کے سلام کھیر دیں گے پھر یہ چلے جائیں گے اور وہ واپس آ جائے گا دوسرا گروہ اب دوسرا گروہ آ کر کیا کرے گا باقی نماز پوری کرے گا لیکن یہ جو لوگ دوسرے نمبر پر ہیں یہ خیرا کریں گے کیونکہ یہ کب شریک ہوئے تھے یہ تو دوسری رکعت میں شریک ہوئے تھے یہ ہے مسبوق ان کو کیا کہا جاتا ہے آمید، وہ, آمید، وہ نمازی جو جس سے کچھ حصہ کچھ رکعتیں رہ نہیں ہوں اس کو مسبوق کہا جاتا ہے تو یہ اور مسبوق آپ مارانا دوسری رکعت میں پہنچے تو پھر جب امام سلام کہل دیتا ہے آپ بقیہ نماز پوری کرتے ہیں تو اس میں تلاوت خیراج کرتے ہیں یا نہیں کرتے کرتے ہیں تو لہذا یہ بھی مصروق ہیں یہ خیرا کریں گے خیرا کریں گے سورج سمجھ میں آگے سلاد الفوق کی اور اگر چار رکعت والی نماز ہے تو پھر اسی طرح کر لیں اب پہلے گروہ کو ایک رکعت نہ پڑھائے کتنے پڑھائے دور. چار رکعت والی نماز ہے اور یہ مسافر بھی نہیں ہے مقیم ہیں ان کے علاقے کے پاس ہی لڑائی ہے تو آپ امام پہلے گروہ کو کتنی رقطیں پڑھا دے دو رکتیں پڑھا دے پھر یہ گروہ چلا جائے پھر دوسرا گروہ آئے اور وہ بقیہ دو امام کے پیچھے پڑھ لے اور پھر یہ چلا جائے اور وہ آ کر اپنی بقیہ دو رکاتیں کیا کر لیں گے پوری کر لیں گے پھر یہ چلے جائیں گے اور پھر دوسرا گروہ آ جائے گا وہ بھی اپنی بقیہ دو رکاتے کیا یہ کیا کس طریقہ ہے کس کون سی نماز کا سلاد الخوف کا تو دیکھو امام آدھے لوگوں کو آدھی نماز پڑھا رہا ہے اور آدھے لوگوں دوسری پارٹی کو آدھی نماز پڑھا رہا ہے یاد رکھنا یہ ہر وقت نہیں ہے اس طرح یہ وہ صورت ہے جب امام ایسا شخص ہو کہ سارے چاہتے ہم اسی کے پیچھے نماز پڑھیں سارے کیا چاہتے ہیں مطلب اتنا نیک آدمی ہے ساروں کو اس سے اتنی محبت اور عقیدت ہے اتنا بزرگ ہے کہ ہر ایک ہی خواہش ہے میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں بھائی تو لہذا اب سب کی خواہش پوری ہو گئی مولاناس ساروں دو ساروں کو کیا کیا ایمان نے سب کو نماز پڑھا دی لیکن اگر ایسا نہ ہو پھر دو جماعتیں کروا لیں ایک گروہ آئے وہ اپنی جماعت کروا لیں چلے جائیں پھر جب یہ وہاں پہنچ جائیں وہ دوسرا گرواج ہے وہ اپنی جماعت کروا لیں سورج سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں فیضا رفا راس ہو مینت سجدانیہ جب امام سر اٹھا لے اپنا سر اٹھائے مینت سجدان تھی کس سے دوسرے سجدے سے إِلَا تو چلا جائے یہ والا گرو دشمن کی طرف اور آجائے وہ والا گرو یعنی دوسرا گروہ آ جائے امام اور سجدین تو پڑھائے انہیں نم امام ایک رکھا اور سجدو سجدے و تشاہدا اور امام تشاہد پڑھے گا اور سلام پھیر دے گا وَلَمْ يُسَلِّمُوا اور یہ دوسرے گروہ والے یہ سلام نہیں پھیریں گے وزا حبو الاب جی اور یہ چلے جائیں گے دشمن کی طرف الْأُولَى اور آ جائے گا پہلا گروہ دن رکھا فلو والا نا یہ ماضی کا سیگا پڑھنا بھائی فلاح فلاح فلو فصل پس نماز پڑھیں گے اکیلے اکیلے رکھاتا ہوں سجدتیں ایک رکات اور دو سجدے بغیر قرآن بغیر قرآ کے جی کیوں بینور کیا لکھا ہوا ہوم لاحقون اس لیے کہ کی یہ کیا ہے لاحق میں نے بتلایا لاحق کس کو کہتے ہیں جو شروع ابتدائے نماز سے شامل ہے لیکن درمیان میں کسی وجہ سے اس کی کچھ رکتیں رہ گئی مارا نا اس کو لاحق کہا جاتا ہے مثلا بھائی یہ شروع میں شریک ہوا تھا ایک رکعت کے بعد وضو ٹوٹا اور یہ اسی طرح واپس گیا اور وضو کر کے آیا اور اسی نماز پر کیا کرنا چاہتا ہے بنا کرنا چاہتا ہے تو اب یہ کیا کہلائے گا لاحق کہلائے گا اور یہ ان پر خراس نہیں ہے مارانا بغیر قراطن بغیر قرآت کے و تشہد اور تشہد پڑھیں گے اور سلام پھیر دیں گے اور سلام پھیر دیں گے ملا و چلا اور چلے جائیں گے دشمن کی طرح وجہ الخرا اور آ جائے گا دوسرا گرو و فلاتا اور پڑھیں گے وہ ایک رکعت اور دوسرے جی ایک رکعت اور دو سجدے کس کے ساتھ قرأ کے ساتھ کیونکہ مسبوق ہیں مولانا وہ تشاہد وسلم اور تشاہد پڑھیں گے اور سلام پھیر دیں گے فہم کان اگر امام مقیم تھا بھئی امام اگر مقیم ہو تو کتنی نماز پڑھتا ہے وہ چار رکاس اور مقیم امام کے پیچھے اگر مسافر بھی آ جائے تو اس کو کتنی پڑھنا پڑتی ہیں چار لہٰذا چاہے باقی مسافر ہو یا نہ ہو اس کا اعتبار نہیں امام جب مقیم ہے تو باقی ساری اس کے پیچھے پوری نماز پڑھیں گے فائن کان موقیمن اگر امام مقیم تھا فلا بالقافۃ الاولی رکعتین تو نماز پڑھائے پہلے گروہ کو دو رکعتیں وبثانیت رکعتیں اور دوسرے گروہ کو بھی دو رکعتیں اچھا بھائی یہ تو وہ نمازیں تھیں جن عادی عادی ہو سکتی تھیں اگر مغرب کی پڑھا وہ تو تین رکعتیں ہیں وہاں کیا کیا جائے کہتے ہیں بھائی دیکھو ہونا تو یہ چاہیے ڈیڑھ رکعت ایک گروہ کو اور ڈیڑھ رکعت دوسرے گروہ کو لیکن رکعت کی تنصیف نہیں ہو سکتی اس کو نصف کرنا ممکن نہیں ہے بھائی لہٰذا وہاں پہلے گروہ کو دو رکتیں پڑھا دے اور دوسرے کو ایک رکعت اور پھر وہ باقی اپنی اپنی نماز اسی طرح پوری کر لیں تو کہتے ہیں وہی فل با پتل اولا رکاتن اور پڑھائے گا پہلے گروہ کو دو رکتیں مغرب میں سے وہ بستان اور دوسرے گروہ کو ایک فلا لال یہ آگیا مارا نا میں نے کیا بتلایا تھا کہ قطال لڑائی نہیں کریں گے قتال نہیں کریں گے فی حالت نماز کی حالت میں نماز کی حالت میں لڑائی نہیں کریں گے فَإن دالك اگر انہوں نے ایسا کیا بلت فلا تو ان کی نماز باطل ہو جائے گی وہ نشتا دل اور اگر خوف شدید ہو جائے فلؤ رقبانو وحدانہ تو نماز پڑھیں گے سوار ہو کر اکیلے, اکیلے جی اکیلے اکیلے ہر شخص کیا کر لے اکیلے اکیلے اپنی نماز پڑھ لے اگر خوف شدید ہو جائے فل رقبانو وہ دانہ تو نماز پڑھیں گے سوار ہو کر اکیلے اکیلے یؤمون بالرقوع والسجود اشارے سے کریں گے رقوع اور سجدہ الہ ای جہت انشاؤ جس جہت کی طرف جس رخ پہ بھی وہ چاہیں اذا لم یقدروا على توجہ الالقبلتی جب وہ قادر نہ ہو قبلے کی طرف متوجہ ہونے پر قبلے کی طرف رخ کرنے پر جب قادر نہ ہو تو جس طرف بھی رخ ہو اسی رخ پر کیا کر لیں اکیلے اکیلے سواری پر نماز پڑھ لیں بھائی صورت سمجھ میں آگے ہوئے سولا الخوف کی میں نے بتایا یہ کس وقت پڑھی جائے کہ جب کوئی ایسی بزرگ شخصیت ہو کہ ہر ایک کیا چاہتا ہے میں اسی کے پیچھے نماز پڑھوں تو دیکھو اب سب کی نماز اس امام کے پیچھے ہو گئے ہوں اور یہ یاد رکھیں اگر کوئی ناجائز لڑائی ہو مثلا باغی بادشاہ اسلام کے خلاف لڑ رہے ہیں یا کسی دنیاوی ناجائز مقصد کے لیے لڑائی ہو رہی ہے تو پھر سلاۃ الخوف کی اجازت نہیں ہے سمجھ میں آیا بھائی پھر اس طرح سلات الخوف کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ صورت عمل کثیر لازم آتا ہے تو اب یہ ضرورت نہیں بھائی مقصد نیک نہیں ہے تو سلاد الخوف بھی اس طرح پڑھنے کی اجازت نہیں گئی اور اس میں کیا طریقہ بتلایا کہ امام ایک گروہ کو نصف نماز پڑھائے اور وہ چلا جائے پھر دوسرا آئے اس کو بھی نصف پڑھا دے اور پھر یہ بھی چلا جائے پھر پہلا آ کر اپنی نماز پوری کرے پھر وہ چلا جائے پھر دوسرا آ کر کیا کرے اپنی نماز پوری کرے یہ یاد رکھنا یہ مستحب طریقہ ہے ورنہ یہ بھی جائز ہے کہ پہلا گروہ کیا کرے نصف نماز امام کے پیچھے پڑھ لی پہلا گروہ چلا گیا دوسرا گروہ آئے اور آ کر نصف نماز کس کے پیچھے پڑے امام کے پیچھے اور بقیہ نصف بھی یہیں پڑھ لے پوری کر لے اپنی نماز اور پھر چلا جائے اور وہ والے لوگ پھر اپنی باقی نماز وہیں پہ پوری کر لیں بھائی یہ بھی جائز ہے سمجھ میں آیا بھائی صورت سمجھ میں آگئی کہ نہیں آئی بھائی چھٹی چھٹی بھائی دوبارہ نیت دوبارہ اللہ اکبر کہہ کے نیت نہیں باندھنی بھائی یہ جو گئے ہیں یہ حالت نماز نہیں ہے دشمن کی طرف گئے اور پیدل جا کر کھڑے ہو گئے وہاں پر بھائی تو یہ سب حالت ہے نماز میں ہے کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرنی کوئی چیز کھانی پینی نہیں بھائی اگر ایسا کوئی عمل کر لیا تو نماز کیا ہوگی نماز کے منافی جو بھی کام کیا نماز ان کی ٹوٹ جائے گی جیسے مثال ذکر کی دشمن سے لڑائی کی تو یہ نماز کے منافی ہے یا نہیں بھائی تو لہذا نماز ٹوٹ جائے گی تو یہ نماز کی حالت میں خاموشی سے رہیں پھر جب یہ گروہ چلا جائے واپس دوسرا گروہ ان کے پہنچ جائے تو یہ واپس آئیں گے اور آ کر نیت پھر اللہ اکبر پر تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز شروع کریں نہیں بھائی یہ تو ابھی بھی اسی نماز کے اندر ہیں تو آ کر پھر اسی طرح آ کر ہاتھ باندھ لیں بس بھائی اور پھر نماز کیا کر لیں پوری کر لیں چلو بس ہاد المرام اللہ عالم الکلام